وہ یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں ارے تم کہاں کر رہے ہو یہ کام دوسری غلطی جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچاؤ تاکہ پتا چلے ان کو کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے ہر آدمی میں کمی ہوتی ہے مگر آدمی اپنی کمی نہیں دیکھتا دوسری بہت بڑی کمی یہ ہے جب حضرت مولانا نلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا تو چھ نمبر یعنی چھ باتیں انہوں نے تجویز کی تھی کہ جماعتوں کو یہ ان باتیں سیکھ لو چالیس دن کے اندر یہ چھ باتیں سیکھ لو کلما صحیح ہے بات پہلے تو لوگوں کو کلمہ ہی نہیں مانتے میری قوم میرے دادا سے اوپر کوئی کلمہ ہی نہیں جانتا یہ میواتی کلمہ ہی نہیں جانتے تو سب سے پہلے تو کلمہ پڑھاؤ کلما صحیح کراؤ پھر اس کے بعد میں اکرا میں مسلم مسلمان کیسے اس کی رسپیکٹ کرو ابھی تو قریب آئے گا اگر رسپیکٹ نہیں کرو تو دور بھاگے گا تو اس لیے کلمہ پھر لاؤ پھر مسلمان کا رسپیکٹ کرو اسے قریب لاؤ پھر قریب لا کر کے اس کو علم کی اہمیت بتاؤ ذکر کی اہمیت بتاؤ نماز کی اہمیت بتاؤ دین کی اہمیت بتاؤ تبلیغ کی اہمیت بتاؤ یہ چھ نمبر حضرت نے شروع کیا تو اس زمانے میں علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ سارا دن کہاں ہے آپ جو جماعتوں کو یہ صرف چھ نمبر بتاتے ہیں اس کے علاوہ ساتواں نمبر نہیں اب تو ایک ساتواں نمبر بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے مسلمانوں کی پستی کا علاج ایک ساتواں نمبر بھی شروع کیا ہے کہ مسلم, پوری دنیا میں یہ مسلمانوں کا سر نیچا ہے زلیل ہے مسلمان زلیل ہے تبدیل میں لگ جاؤ سب کا سر اونچا ہو جائے یہ بھی ایک نمبر انہوں نے شامل کیا مسلمانوں کے پس کی پستتی کا علاج تو اس وقت علماء نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی یہ تو پا, یہ جو چھ نمبر ہیں یہ تو دین کی بنیادی بات ہے یہ سارا ہند سارا تو حضرت مولانا ایا صاحب رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا تھا یہ میرے کام کی بسم اللہ ہے یہ حضرت نے جواب دیا تھا اور یہ صحیح جواب تھا جبکہ اگر آپ مدرسہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے عربی اولی گے جب ہی پڑھائیں گے جبھی تو آگے بڑھائیں گے کوئی پہلے سال میں دوبارہ تھوڑی بڑھانا کریں گے اب نظام من شیف پڑھا رہا ہے تو کہلوم لے کر بیٹھا ہے نیزان من شریف میں کہاں علم ہے کہاں دار ہے تو وہ کہے گا میرے کام دے پہلا سال ہے میرے کام کی بسم اللہ اس کام کو تو بڑھنے دے میں دورے تک پہنچوں گا تو حضرت مانو میں لیا صاحب کو دساس نے یہ جواب دیا تھا کہ چھ اچھا نمبر میرے کام کی بسم اللہ اب آج کی جماعت وہی بسم اللہ پہ اٹک کر رہے تھے اب اس سے وہ آگے بڑھتی نہیں میں مثال دوں آپ فضائل کی جو کتابیں ہیں فضائل نماز ہو ذکر ہو سب کا کوئی بھی فضائی زمین ہموار کرتی پھر اس نے جو بی ڈالا جاتا ہے وہ ہے مسائل اب وہ فضائی نہ اٹک رہے ہیں ان کے مسائل کا نمبر ہی نہیں آیا اور یہ تو خود موٹی سی بات ہے کہ جو فضائل ہیں یہ زمین ہموار کرتے ہیں اب زمین ہموار کر کے آپ بیج ڈالیں گے تو ہی تو توج ہوگی سر فضائل نماز تو آپ نے سنا بھی ہے اور خوب سال بھر فضائل نماز آپ سنا رہے سنا رہے مگر نماز کے مسائل بھی تو سیکھا اللہ کے بندے نماز پڑھنا کے مسائل کیا سیکھا میں سب مسائل سے جانتا نہیں اور بغیر مسائل جانے نماز پڑھ رہا ہے جو نئے نئے جماعت میں لگتے ہیں ان کی بات کہتا ہوں پورا میں تو اللہ کے فضل سے بہت کچھ جان لیتے ہیں لیکن جو نئے نئے لگتے ہیں وہ نماز کے فضائل تو انہوں نے بہت سنے ہیں مطلب مگر نماز کے مسائل تو جانتے ہی نہیں. اور وہ نماز کے مسائل بتاتے بھی نہیں اور امیر کو بھی مہمان ایسا کہ مسائل مت بتاؤ مسائل مکھی حساب سے جا کر پوچھیں کہاں وہ ہل کھیت میں ہل چلا رہا ہے ہل چلاتے چلاتا ڈال پن میں ان کے حساب سے کام اس لیے پوچھنے جائے گی ارے یہ جو نماز سکھا رہا ہے اسی سے مسئلہ پوچھے تو ٹھیک ہے باریک باریک مسئلہ مت بتاؤ لیکن موٹے موٹے مسئلہ تو بتاؤ بس وہ فضائی میں آج تک سو سال ہو گئے ہیں آج تک فضائی میں ہیں آج مزائل میں جاتی ہی اور مسلمانوں میں ہی ہے اور غیر مسلموں میں جاتی ہی نتیجہ کیا ہے کہ اب ان کی مسجدوں کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی بیٹھتا بھی نہیں ہے سب ان کے چلے جاتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہی فضائل کی کتاب پڑھیں گے یا کھڑے ہو کر بیان کریں گے تو بس یہی کہیں گے نکلو نکلو نکلو اس کے علاوہ کوئی بھی ان کی بات نہیں بتائے اس کی وجہ سے پوری دنیا کہا لئے یا نہیں پوری دنیا کہا لئے کہ جماعت والوں کی تقریر سننے بھی کوئی نہیں بیٹھتا اور ان کی تعلیم سننے بھی کوئی نہیں بیٹھتا وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ فضائیں سنگے اسے آگے تو کچھ بتائیں گے نہیں اور یہی یہ کہیں گے کہ نکلو اس کے علاوہ بات, اب تو شہر نمبر بھی نہیں رہے بس نکلو نکلو بس یہی یہ ایک بات رہتی اس لیے جو میں باتیں کہہ رہا ہوں چبکے سے نہیں کہہ رہا ہوں اسے پوری دنیا میں پہنچاؤ جو ذمے داران ہیں ان تک یہ باتیں پہنچاؤ کہ حضرت نے کہاں سے کام شروع کیا تھا تم کہاں اٹک کر کے رہ گئے ہو اس لیے میرے بھائیوں آج تو لوگ دیکھو ہے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں تبلیغ جماعت کا اعلان ہو کوئی نہیں بیٹھتا وہ جانتے ہیں کیا ہو بہرحال حضرت نے فرمایا تھا یہ چھ نمبر میرے کام کی بسم اللہ ہے تو بسم اللہ سے آگے کبھی بڑھو گے نہیں بڑھو گے یہ تو نہیں بڑھ رہے اسی چھ نمبر کے اندر گرے ہوئے رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب سارے مسلمان چھ نمبر پر آ جائیں گے تب ہم ساتواں نمبر شروع کریں تو میرے بھائی کو یاد رکھو قیامت کی صبح تک تمام مسلمان چھ نمبر پر آنے کے لیے اگر تم پچیس کی اچنا کر دو گے تو زمانہ سو آرا لے بڑے جوان ہو جائیں گے بڑی مشکل سے پچیس کو مسجد میں لائے تو سو جوان ہو گئے نواز نہ پڑھتے تو یہ تو محنت کرتے ہو گے قیامت تک سو فیصد نہیں آئیں گے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ مکے میں تیرہ سال میں تیرہ سو نہیں تین سو مسلمان تیار ہوئے تو اللہ کا حکم بھی لاتا اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ اب مدینہ دے اور مدینہ جا کر کے بھی جدو جو ہم شروع ہوگی ادھر دعوت البلی کا کم بھی ہو رہا ہے یہ تین سو آدمی جدو جو تبھی شروع کر رہے تو تم پچیس فیصد جن کو نماز میں لائے ہو ان نماز کو ساتویں نمبر پر لے جاؤ اور باقی کو چھ نمبر پر لاؤ اب یہ تو کہتے ہیں نہیں کہ پوری دنیا چھ نمبر پر آ جائے کہ تب ہم آگے بڑھیں گے پوری دنیا تو چھ نمبر پر تیار آتی ہے اصل طریقہ کیا ہے تبدیل کا جو اس وقت جو کام چل رہا ہے وہ بالکل غلط چل رہا ہے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت بناؤ دس آدمیوں کی جو جین بالکل نہیں جانتے اس میں ایک مولانا صاحب ہیں ان کو امیر بناؤ اور ان سے یہ کہو کہ اسے دس آدمیوں کی جماعت لے کر کے چالیس مسجدوں میں روٹ بتا دو اس مسجدوں میں گھومو اور دین کی بنیادی باتیں ان کو سمجھاؤ جو چھ نمبر ہے ان کو سمجھاؤ پھر جب وہ یہ چالیس دن کے بعد آئے تو ان کو امتحان لو کارگزاری سننے کا مطلب ہے کہ بھائی عقیہ سنا بے دوری چلی سنا بھائی سنا سنا یہ کارگزاری ہے یہ تو ایک کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے بنا دے گئے اور دعوتیں کھائی اور خوب ملے اور گھومے پھرے اور آ جے کا نام گزاری، اس کا نام کارگزاری نہیں یہ جو طالب علم ہے ان کو نام پڑھانے کے لیے ہر ایک کارگزاری سنب رہتا ہے یا تو سنا سنا تو سنا شریف تو سنا نماز شہر میں کتنی رساتے ہیں پہلے کتنے سنتیں ہیں بعد میں کتنی سنت ہیں یہ کار گزاری سننا ہے اب یہ تو سنتے نہیں کوئی دن چالیس دن میں دن سیکھ کر آئے یا نہیں آئے بتا ہی نہیں میں دیوبند میں ہوں میرے پاس جماعت آپ کا کام کرتے جب پاری ڈولی آتی تو دل کو ٹانگا زندہ ہے میں پوچھتا ہوں جماعت میں وقت لگا کر آئے یا جا رہے کہ نہیں وقت لگا کر ہے تو میں کہتا ہوں کیا تو وقت لگا کر آیا دل ڈالتا ہی نہیں چالیس دن کے اندر اس کو اتنا طبیعت پر اثر نہیں پڑا تو وہ ڈاڑی چھوڑ دے تو کیا اتنا نے وقت لگائے घुमा फिरा अफ्रीका के मौलवी आते हैं मदरसों के सारी वो भी दहार्डू आते हैं तो दस भाव आए मैंने पूछा हमसे मदरसे के पढ़े हुए शाहजा दिल के पढ़े हुए जतरिया के पड़े हुए अच्छा कितने दिन हो गए जब साल लगाने चले कितने दिन हो गए आठ महीने हो गए अच्छा आठ महीने हो गए کتنا خرچ کیا تم نے ذرا گنا تو وہ حساب کر کے گناتے ہیں کہ پینتیس ہزار خرچ کیا آٹھ مہینے میں پینتیس ہزار خرچ کیا ہے کرایہ بھی آنے جانے کا کرایہ بھی لگتا ہے پھر میں پوچھتا ہوں کہ آٹھ مہینے میں تم امیر بن کے چل رہے ہو یا معمول بن کے چل رہے ہو تو کہتا ہے کہ معمول بن کے چل رہے ہیں میں نے کہا ڈوب مرو تم مولوی ہو ایک چیلے کے اندر تمہارے اندر اتنی ابیلٹی پیدا ہوتی جی چاہیے کہ تم جماعت لے کر جاؤ تم آٹھ مہینے سے سارے ساتھ ساتھ چل رہے ہو اور منزل منجیے پیچھے ہو اور پڑے رہتے ہو کیا کرتے ہو یہاں یہ افریقہ کے مولویوں کی جماعت آئے گی تو مسجد میں ترسی کی بوتلوں کا ڈھیر ہوگا کیوں کیونکہ بغیر وہ ہے زندہ رہ نہیں سکتے تو آٹھ مہینے ہو گئے مولوی ہے ایک قلعہ تو اس کی تربیت کے لیے چاہیے ایک قلعے کے بعد میں اسے دس آدمیوں کی جماعت سپورٹ کرو کہ یہاں روٹ پر لے جا اور چالیس دن میں بھی تو دن سیکھا کلا اور چالیس دن کے بعد آئے گا ہم کارگزاری کیا سکتا ہے دن یہ تو آٹھ مہینے سے بارہ پیرہ مدرسوں کے بدل ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں ابھی تک اس کے امیر کا ہی ہے لا تھا جو امیر ہے وہ اور یہ تیرا مرض ہے گھوم رہے تو تم تم پہنچ رہی تم ہو آٹھ مہینے میں بھی تم مامول بنوے چل رہے ابھی بچوں کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی گئی رسم آسا روحے بلانی نہیں رہی کام رہا نہیں ہے کام لینے کا طریقہ کچھ نہیں رہا اس لیے میرے بھائیوں ڈیوائڈ کرنا ضروری ہے چھ نمبر پر لائے چھ نمبر پر جو آ گئے اب ان کو آگے بڑھاؤ یہ فزائل کے ذریعے سے لائے اب مسائل میں لے جاؤ حضرت مولانا بدھ شاستی گرو نے فرمایا تھا یہ تو میرے کام کی بسم اللہ ہے تو بسم اللہ میں کب تک رہو گے آگے کبھی بڑھو گے نہیں بڑھو گے پھر آج تو کیا ہے جماعت آئی دس آدمی ہے دسوں کے دسوں بہترین اللہ کے نیک بندے نظر آ رہے ہیں ارے تم سب ساتھ کیوں گھوم رہے ہیں؟ دس کے دس حاجی صاحب ہیں بڑی شاندار داڑھی نماز ہو رہے ہاتھ میں 10 دس بندے جماعت میں ایک ساتھ گز رہے ہیں. ابھی تم ساتھ کیوں گے ہر ایک کو دس دس آدمی دو جن کو دین سکھا کر لائے جن کو دوسرے درد دو اس کو دوسرے درد دو اس کو دوسرے درد دو तो सौ आदमी तैयार हो जाएंगे ये तो 10 नेक बंदे साथ साथ घूम रहे हैं अरे नेक बंदे साथ साथ क्यों घूम रहे हो सिर्फ घूमना का नाम ही तकलीफ है किसको तबलीग कर रहे तुम्हारी दावा तुम्हारी जनताली में तो कोई डरता नहीं और तुम खुद संवरे हो तो अपने आप को भी तबलीग नहीं कर रहे और लोग तुम्हारी सुनते भी नहीं और दस दस दो के इन दस को तैयार करके चालीस दिन में लाओ اور پھر اس کی کارگزاری سنو کہ کیا کر کے لائے ہیں یہ سنو دیکھو تو کام کا طریقہ یہ ہے اب تو تفلیف میں بس خروج اور نکلو اور گھومو بس نکلو اور گھومو اسی کا نام دین ہے میرے بھائی مولانا جیا صاحب نے یہ کام اس طرح نہیں شروع کیا میں حضرت مولانا جیا صاحب کا زمانہ تو پایا ہوا نہیں لیکن مولانا یسو صاحب علیہ زمانہ تھا سارا زمانہ میں نے پایا ہے اور میں شروع سے واقف ہوں کہ جماعت کا کام کس طرح شروع ہوا تھا اور بگڑتا بگڑتا کہاں سے کہاں پہنچے جب علماء جماعت کے کام پر اعتراض کرتے ہیں تو جماعت والے کہتے ہیں چلا لگاؤ اس بات میں خود ہی سمجھ میں آئے اس کا مطلب ان کے پاس جواب کچھ نہیں دلیل دیکھو قرآن کریم میں چار فرقوں سے محاوضہ ہے جھگڑا ہے ان کے دلا کے اعتراضات کے جوابات جوابات جوابات جواب کیا کیا ہیں مشرقین یہود نصارا اور مناقفین آستین کے ساتھ ان چار فرقوں کا مجھا دلا ہے قرآن قرآن بھرا پڑا ہے ان کے اعتراض کا جواب دینے سے قرآن یہ کہہ دیتا کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ اور پھر خود سمجھ میں آ جائے کیا بات ہوئی یہ تو مسلمان نہیں ہے یہ تو مشرق ہے یہ تو یہود ہیں یہ تو نسارہ ہیں یہ تو منافتی ان کے اعتراضات کے قرآن نے جوابات دیے تبلیغ والے جوابات نہیں دیتے پہلے چلاتا لگاؤ اور پھر جواب سمجھ میں آئے چلتا تو کوئی لگا تو جب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا ذہن نہیں بنے گا تو چلا کیسے لگائے اور چلا نہیں لگائے گا وہاں تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے نتیجے میں آج کل مدرسوں میں نہیں بلکہ مسجدوں میں اور جماعتوں میں بڑی سب کش مکش شروع ہو گئی پوری دنیا میں پبلک والے کہتے ہیں کہ مسجدیں ہماری پروپرٹی ہے ہم مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں مسجدوں میں ہم سوتے ہیں لہذا مسجدیں ہماری پروپرٹی ہے اور امام صاحب کہتے ہیں میں امام ہوں مسجد میری پروپرٹی ہے یہ جھگڑا ضرور ہو گیا اس وقت پوری دنیا میں یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں مسجدیں ہماری ہیں مسجدوں کی پرو ہماری بڑوں پڑتی ہماری چلے گی امام کہتا ہے مسجد کا امام میں ہوں نہیں کریں گے یہ جھگڑا بہت آگے بڑھ گیا ہے یہاں تو اس پوچھ میں تو نہیں ہے ہندوستان میں تو بہت آگے بڑھ گیا ہے تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تبلیغ ہے یہ ایلڈر کی تعلیم بڑی عمر کے لوگوں کی تعلیم اور دعوت جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی جو دین کی طرف بلانا ہے بڑی عمر کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے یا بڑی عمر کے لوگوں مسلمانوں کو دین کو سکھانا ہے تو اس کے لیے یہ جماعت سے دعوت و تبلیغ دعوت دائیں ہاتھ پر ہے اور تبلیغ بائیں ہاتھ پر ہے دونوں کام الگ الگ پر پرو جو جماعتیں گھوم رہی ہیں وہ کہتے ہم ہی دعوت کر رہے ہیں ہم ہی تبلیغ کر رہے ہیں دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے اور پھر یہ چھ نمبر ہیں جب چھ نمبر سے فارغ ہوئے تو ساتویں نمبر آگے بڑھاؤ پہنائی پورے ہو جائے تو مسائل کی طرف لے جاؤ آگے بڑھاؤ یہ تو انہیں چھ نمبروں میں فزائل میں بھیڑ کر رہے تھے آگے مسائل ان کو بتا ہی نہیں حلال حرام کو تو بتاتے نہیں حلال حرام کو تو بتاتے نہیں اسی لیے جو جماعت میں لوگ ہوتے ہیں وہ حاجی صاحب ہیں اور دکان میں کاروبار کرتے ہیں تو حلال حرام کا کوئی خیال نہیں کرتے لوگ اعتراف کرتے ہیں یہ تبلیغ میں جاتے ہیں اور حلال حرام کا خیال نہیں کرتے تو مسائل کچھ تو بچانے پڑیں گے ٹھیک ہے مفتی جتنے مسائل بتاتے اتنے مت بتاؤ لیکن تعلیم الاسلام جن بچوں کے لیے لکھی ہے اس نے مسائل تو بچوں کو بتانے پڑیں گے دور مختار جتنے مسائل مت بتاؤ لیکن جو بچوں کے لیے تعلیم الاسلام لکھی ہے تو اتنے مسئلے تو بچوں کو بتانے پڑیں گے تو جو جماعت نے چالیس جیو کے لیے نکلے گا اور وہ ایک قلعہ دیا دو قلعے دیے چھ نمبر جیب گیا تو اب اگلے قلعے میں اسے مسائل سمجھاؤ اور تعلیم الاسلام جتنے مسائل سمجھاؤ سارے مت سمجھاؤ بہرحال کام بگڑ گیا ہے اور اسی کام نہیں بگڑا ہے ہر لائن کا کام بگڑا مدارس اسلامیہ مداری مدارس اسلامیہ کا کام تو اتنا بگڑ گیا ہے کہ سات اور آٹھ سال لگاتے ہیں پھر بھی مولوی یہی نہیں ہندوستان کی صورت یہ ہے کہ جس مدرسے میں شیخ الحدیز کا انتقال ہو جائے آگے شیخ الحدیز یہی پھر محتمین بھی جی گاؤں تکیا تک اور رالدان لے کر بخاری شریف بڑا بیٹھ جاتا ہے آپ کی नहीं कि ہے ہی نہیں مدرسے تو وہی آٹھ سال کے سب چل رہے وہ چل رہے ہیں مگر انہیں کمزوری اتنی آ ہے کہ جو پہلے کا جو نہ وہ نہیں باقی رہا تعلیم میں جو پختگی ہونی چاہیے وہ پختگی ہی نہیں باقی رہی نتیجے میں پورا ملک انڈیا سارے مدرسے بھرے پڑے ہیں اور مدرسے میں سب ہساتے رہے مگر جہاں کسی مدرسے میں شیخ العدیز ہوا دیکھو چار مدرسوں کا گجرات کے چار مدرسوں کا میرے پاس اسٹینڈنگ آرڈر ہے تو شیخ العیز میں نہیں ہوں جامعہ حسین جامعہ اشرف سرکیسر اور امکلے ان چاروں کا میرے یہاں آڈر شیخ العزیز ہے ہی نہیں پورے ملک میں کوئی شیخ العیز ہے ہی نہیں جامع حسین یہاں لندن سے مولانا اسماعیل کشوری مد لوگوں کو بلا یعنی ہندوستان میں کوئی نہیں رہا شیخ الحطیز برطانیہ سے وہاں جا رہا ترکیسر والوں کے پاس کوئی شیخ الحطیز نہیں رہا تو انہوں نے بھی برطانیہ سے مولانا صاحب کو بلایا اور وہ بخاری پڑا تھا اور یہ تھا موت می نے کہا میں شیخل ادیب تو میں نے کہا کوئی شیخ العدی ماؤں نے اب مائیں شیخ الدیب نہیں جن گئی تمہارے یہاں جو کسی جو بھی سب سے اچھا استاد کون فنا صاحب بنا وہ نماز کے پابند میں نے کہا ہو جائے گا نماز کے پابند بنا ڈالو شیخ الدی بنا دی پھر ایک سال کے بعد ملاقات کرتے کہ اب تو پابندی سے نماز پڑتے تو اب ایسے کوئی لگوں کا بھی متبادلہ مطلب پڑتا میرے بھائیوں مدرسوں کا نظام بھی چوپٹ ہو گیا ہے آٹھ آٹھ سال دس دس سال مدرسوں میں طلبا ہماری قیمتی زندگیاں گزارتے ہیں اور کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا کا مطلب یہ ہے کہ دارم دیوبند کے بڑے اساتذہ دوارا پڑھانے کے قابل اساتذہ پورے ملک میں ہے بتیس سال سے دارلوم دیوبل اولیا کے اساتذہ ڈھونڈ رہا ہے دارتا کے مکھی ڈھونڈ رہا ہے پورے ملک میں دارال ہے ہی چند ہیں وہ اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں واقع اسی طرح سے دارال کے دوڑا پڑانے کے قابل اساتذہ پورے ملک میں ہیں چند ہیں تو اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں واقع نہیں آگے صرف دارل دیوبند سے ہر سال اٹھارہ سو فارغ ہوتے ہیں اٹھارہ سو اب اندازہ تو کتنے گوسلہ ہوتے ہیں کوانٹیٹی کومی... کونٹی... کتنی ہے مگر دارال بتیس سال سے ایسا لا لیا پہ ڈھونڈ رہا ہے تو اس لیے میرے بھائی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساری خرابی تبدیل میں آئی ہے کمزوری سب आई آئی مسجدوں میں بھی آئی ہے مکتبوں میں بھی آئی ہے تم اپنے یہاں کا جو مکتب کا لے لے سوچو کتنا کمزور ہو گیا مسجدوں میں بھی کمزوری آئی ہے دال میں بھی کمزوری آئی تبلیغ میں بھی کمزوری ہیں کوئی اپنی اصلاح تو کرنا چاہتا ہی نہیں ہے جو جس حال میں ہے اس پر مگن ہے کہ سارا بین کا کام ٹھیکہ کا ہمارا ہی ہے ہم بھی بین کا کام کر رہے ہیں اور کوئی دن کا کام نہیں کر رہا مدرسے والے بھی یہی سمجھتے ہیں مسجدوں والے بھی یہی سمجھتے ہیں تبلیغ والے بھی یہی سمجھتے ہیں ارے بھائی جی کا کام تو سارے حد تک انگلیاں اکٹھا ہوں گی تو بالٹی اٹھے گی ایک انگلی سے کہیں بالٹی نہیں اٹھتی صرف انگولی کا چاہے کتنا ہی پاور فل ہو بالٹی نہیں اٹھا سکتا وہ آپ دعویٰ یہ جو بات میں تبلیغ کی مخالفت میں نہیں کہی ہے تبلیغ کی اسنا کے لیے کہی جی میری بات ساری دنیا میں پہنچا ہو یہ اس لیے مخالفت میں نہیں گئی میں نے کا مخالف نہیں ہوں مدرسوں کا آدمی ہوں میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں پالن پوری کی تو گھٹتی میں تبلیغ پڑی ہوئی مگر جو خرابیاں مدرسوں میں ہوگی تبلیغ پڑے گی جو خرابی دراصل جماعت میں پیدا ہو گئی بتانا تو پڑے گا جبھی تو لوگ اضلاع کریں ان کیسے اضافہ اس لیے میری باتوں کو تبلیغ کی مخالف ہے معمول مت کرو میں تبلیغ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں مدرسوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں مسجدوں کی اور مکموں کی اسلح کے لیے کہہ رہا ہوں مخالف کسی کا نہیں ہوں سب دن کے کام ہیں اور سب میرے کام ہیں <تصح> <تصح>